نصيحه الله ان صلى على محمد والى عليه على ابراهيم ان افتهممدي اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما بارك على ابراهيم وعلى ال ابراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والأثر إن الإنسان لفي خصف إلا الذين آمنوا وآملوا الصالحات وتواسعوا بالحق وتواسعوا بالصبر في شوري في سورة والأثر اس میں اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھائی ہے اور زمانے کی طرف توجہ دلائی ہے کہ زمانے کو دیکھو وہ زمانہ جو گزر چکا جو آج تاریخ کا حصہ بن چکا ہے قوم نصف قوم یاد قوم سمود جن کے قصے اللہ نے اپنے کلام میں ذکر کیے ان بدبختوں کو جنہوں نے نبیوں کی مخالفت کی ان کے انجام پر غور کرو اور ان خوش نصیبوں کا بھی یاد کرو جنہوں نے انبیاء کی دعوت کو قبول کیا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھی نوح علیہ السلام کے ساتھی جو ایمان لائے انبیاء پر اور کامیاب ہو گئے تو بھائیو ہمیں بھی اس تاریخ پر توجہ کر کے یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ نے جو ہمیں توجہ دلائی ہے مقصود یہ ہے کہ ہم اسے سبق حاصل کریں کہ کون لوگ کامیاب ہوئے اور کون لوگ ناکام ہوئے اور دور جانے کی ضرورت نہیں ہے یہ تاریخ ہر دور میں گزری ہے ہمارے قریب کے لوگ شاہ ایران کی قصے ہم نے سنے گولفکار علی بھٹو کو ہم نے دیکھا ایوب خان ہمارے سامنے گزرا یہ سارے لوگ جو گزر چکے اور اس کے مقابلے میں اللہ کے نیک بندے بھی ہمارے سامنے موجود تھے یہ وقت جو اپنے وقت کے سروم سے آخر دنیا میں نہیں رہے تو کامیابی جو وقتی طور پر ہمیں نظر آ رہی تھی کہ ان کے ہاتھ میں اتنی قوت ہے اور یہ یہ اور یہ کر سکتے ہیں ہمیں بتا دی اللہ نے کہ ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں کس بے پتی کے ساتھ یہ لوگ کہیں تیارے میں غلط مرتے ہیں اور کہیں یہ لوگ گیند میں آ کر مرتے ہیں تو ان کے اختیار میں اور یہ کامیابی کی اصل رہی نہیں اور اس میں ایک تھوڑا سا ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ یہ زمانہ کیا ہے یہ گزرتا ہوا وقت ہے ان اوقات میں سے اگر ہم نے کچھ وقت اس لیے نکال لیا کہ ہم اس بات پر غور کریں کہ اللہ کس بات سے راضی ہوتا ہے وہ کس بات سے ناراض ہوتا ہے جنت کن کچھ نصیبوں کو ملے گی اور جہنم میں کون لوگ جڑیں گے اور اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالیں عملی زندگی اس کے مطابق بنائیں تو خوش نصیبی ہے اور ایک یہ سبق بھی ہے کہ مدت بڑی قلیل ہے صبر بہت تھوڑے عرصے کے لیے کرنا ہے زندگی کے انتقال ساٹھ سال دیکھ چکے کوئی بیس تیس سال دیکھ چکا باقی پتہ نہیں دس بیس سال ہے یا نہیں میکسیمم یہ سو سال کی زندگی ہوگی ایک سو سات ایک سو بیس سال کسی کو مل جائیں گے یہ اس زندگی کے مقابلے میں جو اس کے بعد شروع ہوگی جس میں حضرت دن پچاس ہزار سال کا ہوگا اور اس کے بعد پھر دن نہیں ہوں گے جنتی جنت میں ایش کریں گے جہنمی جہنمے مصیبت مبتلا ہوں گے اس کے مقابلے میں یہ بڑی چھوٹی سی مہلت ہے ہمارے سامنے ہمارا باپ مرا ہمارا دادا دادی نانی یہ سب لوگ ہمارے سامنے مرے یہ لوگ آئے اور چلے گئے وہ مدت بڑی چھوٹی سی مدت اگر ہم غور کریں اس چھوٹی سی مدت میں اپنے نفس پر کنٹرول کریں اپنے آپ کو مالک کے آگے جھکا دیں بس اسی میں کامیابی ہے اللہ نے زمانے قسم کھانے کے بعد کیا فرمایا کہ انسان لطیف ہو سکتا انسان خسارے میں جا رہا ہے یہ خسارہ حقیقی ناکامی ہے یہ خسارہ مال کا خسارہ نہیں ہے شہرت کا خسارہ نہیں ہے یہ بھائیو دنیا اور آخرت کی حقیقی ناکامی کا نام یہ خسارہ ہے کوئی شخص لینڈ لارڈ ہے کوئی شخص وزیر اعظم بنا ہوا ہے اور ظاہر بڑی سو قوت حاصل ہے اور اس کے ساتھ بہت سے لوگ شامل ہیں اور بڑی سی مضبوط پارٹی ہے لیکن بھائیو یہ حقیقی خسارے سے لوگ نہیں ہوتے تو حقیقی خسارہ کیا ہے دنیا اور آخرت میں ناکامی دنیا اور آخرت میں ناکامی کیا ہے اس مالک پر نہ پہچاننا جس مالک نے ہمیں پیدا کیا اس کی بندگی نہ کرنا یہ حقیقی ناکامی ہے اور جو لوگ ان چار صفات کو جس کے اللہ نے آگے ذکر کیا جو لوگ اس پر پختہ نہیں ہیں ان کی زندگی حقیقی ناکامی زندگی ہے وہ چار صفات کیا ہے الدینہ آمنو ایمان عمل صالح حق کی تلقین اور حق کے راستے میں آنے والے مسائل پر سبق یہ چار صفات جن میں ہیں وہ کامیاب ہیں اور اس کے علاوہ پوری انسانیت خزارے میں ہے بس یہی اس صورت کا موضوع ہے جتنا اس پر ہم غور کریں بلکہ بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ صحابہ جب ملتے ایک صحابی اس صورت کو سناتا اور دوسرا اس کو سنتا اور پھر سلام کر کے الگ ہو جاتے تاکہ یاد دہانی رہے کہ ہماری جو مختصر زندگی ہے اس میں اصل کامیابی کس بات میں ہے اور اصل ناکامی کس بات میں ہے تو صحابہ اس صورت کو گہرایا کرتے ہیں امام شافی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر یہی ایک صورت ناول ہو جاتی اور لوگ کسی پر غور کرتے تو بس یہی ان کی نجات کے لیے کافی تھی تو بھائیو یہ دنیا کی چوبراہٹ دنیا کی دولت دنیا کا مار یہی رہ جانے والی چیزیں ہیں یہ ساتھ جانے والی نہیں ہے آپ کے سامنے کتنے امیر مرتے ہیں ان کی دولتیں ساتھ نہیں جاتی ہیں جے یہی رہ جاتی ہیں اولاد یہی رہ جاتی ہے بھائیو یہ سب چیزیں یہاں رہ جانے والی ہیں صاف جانے والی جو چیز ہے وہ آمال ہے بس اسی پر اگر پختگی حاصل کریں گے تو کامیاب ہوں گے صرف ایمان سب سے پہلے ایمان کس پر اللہ پر اس کے رسول پر اس کے فرشتوں پر کتابوں پر آخرت پر اور تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر اگر ایمان ایمانیات میں سے کسی ایک بات سے گاؤں کبھی ہو گئی نجات ممکن نہیں ہے تقدیر ہی بات دیکھ لیجئے عبداللہ بن بنر کے سامنے ایک شخص کا ذکر ہوا کہ بسرے کا رہنے والا یہ شخص بڑا عالم ہے بڑی دین کی باتیں کرتا ہے لیکن تقدیر کا ممکن ہے کہتے کوئی تقدیر نہیں ہے عبداللہ بن عمر فرمانے لگے اس کو جا کے میرا پیغام دینا کہ میں اس سے بری ہوں وہ مجھ سے بری ہے میرا اس سے کوئی تعلق نہیں اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں اور فرمایا اللہ کی قسم اگر وہ پہاڑ کے برابر بھی سونا خط کرے گا اللہ اس کو قبول نہیں کرے گا اور پھر نے حدیث سنائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبراہیل انسانی شکل میں آ کر سوال کرتے ہیں کہ اے محمد ایمان کیا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایمان اللہ پر اس کے رسول پر فرشتوں پر کتابوں پر آخرت پر تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر یہ ایمان ہے. اب جس شخص کا ایمان میں کمی ہے ایمان میں خرابی ہے اس کا ایمان وہ ایمان نہیں جو قرآن کو مطلوب ہے تو بھائی پھر وہ خطارے میں پہلی ہی شخص ختم ہو گئے یہ امال اس کے بعد ہیں یہ امال ایمان کا اظہار ہے یہ ایمان میں داخل ہے لیکن اس سے آدمی کا ایمان معلوم ہوتا ہے لیکن اگر ایمان ہی نہ ہو آدمی کو ان چیزوں کے بارے میں شک ہو تو بھائی پھر تو بنیاد ہی ختم ہوگی اب اللہ پر ایمان کیا ہے؟ اللہ پر ایمان کا خلاصہ لا الہ الا اللہ یہ خلاصہ ہے اس ایمان کا یہ صرف کلمات نہیں ہے ہم یہ سمجھتے ہیں یہ کند لفظ ہے جو شخص دہرا لیتا ہے ایک فلسطینی مسلمان ہوتا ہے اور اسے زبردستی کہلواتے کہو لا لاحا وہ نہیں کہہ سکتا مشکل سے کہتا ہے لیکن جب یہ الفاظ وہ کہہ لیتا ہے تو وہ سمجھتے ہیں یہ مسلمان ہو گیا یعنی اسلام میں داخل کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ محمد فدہ پڑھایا جاتا ہے اس افرادی اسلام میں داخل ہوتا ہے لیکن یہ الفاظ نہیں ہے کہ کوئی جنسر منتر کے لفظ ہو اور اس کو پڑھنے سے بس جنگل پہ جنت میں آگیا بلکہ یہ ایک عقیدے کا عنوان ہے اسلام کا عنوان کیا ہے لا الہ الا اللہ جب ایک شخص یہ کلمہ کہتا ہے تو پھر اس کو اس کی مہنی جاننے ہوں گے اس کا مطلب کیا ہے اس کو پتہ ہی نہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے اس کو اس عقیدے کا ہی پتہ نہیں جس عقیدے کے اظہار کے لیے اس نے یہ کلمہ پڑا تھا فائیو جب تک اس کو اس عقیدے کا پتہ نہیں ہوگا اور اس وقت تک یہ الفاظ اس کو جہنم سے نہیں نکالیں گے دیکھیے ابو طالب نے کرنا کیوں نہیں پڑا ابو جہل نے کرنا کیوں نہیں پڑا اس لیے کہ انہیں معلوم تھا کہ لا الہ الا اللہ کہنے کا مطلب کیا ہے انہیں اس پر یقین تھا کہ اس کا مطلب ہے جب ہم یہ الفاظ کہیں گے تو ہمیں یہ اور یہ کام کرنے پڑیں گے یہ اس کے تقاضے ہیں اس کا مطلب ہے وہ نے کرنا نہیں پڑا ابو طالب سامنے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے آخری وقت میں یہ بات کہی ابو طالب اے میرے چچا جان میرے کان میں یا میرے سامنے گواہی دے دی دیجیے کہ لا الہ اللہ اللہ محمد رسول اللہ میں قیامت کے دن اللہ کے پاس آپ کی سفارش کروں گا اور ابو جہل وہاں بیٹھا کہتا ہے کہ ابو طالب مرتے ہوئے باپ کا دین چھوڑے گا رسول اللہ علیہ وسلم پھر کاغذ دیتے ہیں وہ جہل پھر رس کرتا ہے اور وہ تعالی کے آخری فاضی ہوتے ہیں کہ وہ جہل گوار ہے نا میں اللہ اپنے باپ کے دین پہ مر رہا ہوں کلمے کا مفہوم جان کر اس شخص نے اس کا اقرار نہیں کیا تو ہمیں سب سے پہلے کلمے کا مفہوم جاننا ہے بھائیو وہ میں جاتے ہی سوال ہوگا تیرا رب کون وہ کلمہ ہے تیرا نبی کون تیرا دین کیا یہ کلمہ ہے یہ کلمے کا مطلب ہے بہت سی ہی چیزیں ہیں جو آج لوگوں نے بہت اہم بنائی ہوئی ہیں وہ اہم نہیں ہیں جن باتوں پر مجھے اور آپ کو براہ راست جواب دینا پڑے گا جاتے ہی قبر میں اللہ پوچھے گا فشتہ پوچھے گا رب کون نبی کون دین کیا یہ جو بنیادی چیزیں ہیں ہم ان سے نہ واقف ہیں وہ باتیں جن میں آج لوگ پڑے ہوئے ہیں اکثر ان کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ جہندم کہاں زمین پڑے گا کہاں ہے اللہ نے کہاں پوچھنا ہے آپ سے وہ ہارو پارو کا قصہ کیا ہے رشتے کون سے یہ تفصیلات میں جا کر ہمیں اس میں اتنا الجنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم کسی مسائل میں پڑ جائیں اور اصل دین کو بھول جائیں ارے اصل دین یہ ایمانیات ہیں لاہ پر ایمان اس کے رسول پر اس کے فرشتوں پر کتابوں پر آخرت پر تقدیر پر ان میں ایمان کو پختہ کیجیے اور ان میں ایمان پختہ کریں گے تو انشاءاللہ کامیابی ہے لا الہ نہیں کوئی معبود نہیں کوئی بندگی کے لائق الا اللہ سوائے اللہ پہلے مسئلہ ہے کوئی بندگی کے لائق نہیں برقرار ہے اِلَّا اللہ اللہ کے سوا اب بندگی کیا ہے جب تک بندگی معلوم نہیں ہوگی اس وقت تک بات واضح نہیں ہوگی بھائی وہ بندگی اللہ کے سامنے آرزی اور ذلیل ہونا تھا کرنا اس کے آگے جھکنا یہ بندگی ہے کسی کے آگے جھکنا یہ اس کی بندگی ہے اللہ کے آگے جھکنا اور آدمی کیوں ان کا آگے جھکتا ہے جب وہ غور کرتا ہے کہ ایک نسخے سے اتنا کامل انسان اس نے بنایا ماں کے پیٹ میں اس نے کیسے ردا کا انتظام کیا کیسے ماں خوراک کھاتی ہے سیب ماں کھاتی ہے خون کے ذریعے وہ خوراک بچے کو مل رہی ہے کہ وہ ریم ہے بچہ پیٹ سے باہر آیا کیسے ماں نے اس کے لیے دودھ جاری کر دیا اور دن جوان ہوا تو کس طریقے سے مالک کی انعامات ہیں یہ صورت کس کے فائدے کے لیے یہ زمین کس کے فائدے کے لیے یہ بارش کس کے فائدے کے لیے یہ ساری اس کی خدمت میں لگی ہوئی ہے ان دانتوں سے گوشت چباتا ہے دے میں جاتے ہیں میدے میں خوراک بنتی ہے وہ ہزم ہوتی ہے جس میں قوت پیدا ہوتی ہے یہ سارا نظام چلانے والا مالک ال ملک ہے ایک گردہ چھوٹا تھا گردہ اگر یہ فیل ہو جائے جراز آگے دیکھیے ان علاقوں ان میں ان اسپتالوں میں جہاں ڈائریٹنگ نوکری جہاں اس گردے کو واش کیا جاتا ہے اور وہ گندے مادے جو خون میں شامل ہو گئے ان کو مشینوں سے نکالا جاتا ہے کتنی تکلیف سے مرحلہ ہے اور صبح شام ہم کتنا پیشاب خارج کرتے ہیں کتنا پانی پیتے ہیں اور پیشاب خارج کرتے ہیں اور وہ گندے مادے نکل رہے ہیں یہ کس نے انتظام کیا کس نے بھی جگر بنایا جو پوری خوراک کو ہمارے اندر ہزم کر رہا ہے اور وہ ہزم کر کے جسم کا حصہ بنا رہا ہے یہ کرنے والا کون ہے یہ زمین اور آسمان کو کس نے ہم نے بھی کیا ہے بھائیوں یہ جانور کس نے ہمارے لیے بنائے ہیں جس کا مرضی ہم اٹھتے ہیں اور جانوروں کو زدہ کر کے اس کا گوشت کھاتے ہیں اور مزے لیتے ہیں یہ روش کر کے ہم جو کھاتے ہیں یہ تقاضا کرتی ہیں جب آدمی ذرا سا غور کرے اس رحمت پر اس اللہ کی مہربانیوں پر پھر اس کے دل میں اس کے لیے محبت پیدا ہوتی ہے اس کے لیے محبت پیدا ہوتی ہے شدید پریم محبت سے وہ ذات سے کرتا ہے کیونکہ سب سے بڑھ کر وہ مہربان ہے باپ سے بڑھ ماں سے بڑھ ماں سو سکتی ہے بیٹا رات کو بارہ بجے بخار میں تپ رہا ہے وہ پانی چاہتا ہے وہ اپنی مصیبت سے نجات چاہتا ہے اللہ سے وہ سختی سنتا ہے ماں سو چکی उस سو چکا اس اللہ کی رحمت پر جتنا آپ غور کریں گے اتنا آپ کا ایمان بڑھے گا ایمان کیسے بڑھے گا اللہ کے قرآن کی آیات میں غور کیجیے اس کائنات میں غور کیجیے اپنے اوپر ہونے والے انعامات پر غور کیجیے آپ کے دل کی کہ اللہ مجھ پر کتنا مہربان ہے ذرا ناک پر ہاتھ رکھ کے دیکھیے ذرا یہ ہوا کا آنا جانا بند ہو جائے یہ اکسیجن ملنی بھی ہم کو بند ہو جائے پیٹنگ کام ترقتا ہے ہاتھ نہ رکھیے ذرا دنے والے مریض کو دیکھ لیجئے جس کی سانس کی نالیوں میں انرجی پیدا ہو گئی وہ سانس اندر کھینچ تو نہیں سکتا کس طرح سانس کے نہیں ترقتا ہے گز کے مریض کو دیکھیے کس طرح پانی کو ترستا ہے ہم کتنا پانی روک پیتے ہیں کتنی ہم اندر لے کر جاتے ہیں بھائیوں یہ سارے انعامات کرنے والا کون ہے یہ مالک الملک ہے پھر یہ مالک الملک ہے تو اس دل میں محبت اس کی سب سے بڑھ کر ہوگی اس دل میں اگر اس کے علاوہ اس کی محبت کے علاوہ کسی اور کی محبت ہوئی جو اس کی محبت کے تابع نہیں اس کی محبت سے آزاد تابع ہے یعنی اس کی محبت سے تابع ایسے جیسے اس نے حکم دیا اپنے نبی سے محبت کرنے کی اگر ہم اس, کی, اس کے نبی سے محبت کرتے ہیں تو اصل میں ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں اس نے ہمیں حکم دیا کہ میرے اوریا سے محبت کرو ہم اللہ کے ولیوں سے محبت کرے ہم صحابہ سے محبت کرے ہم آپس میں اہم ایمان سے محبت کریں یہ اللہ کی محبت کے تابع ہے کبھی غور کیجیے اس قصے پتہ ہے اللہ دل کہاں پڑتا ہے کے واقع عائشہ ام المومن ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہے ابو بکر کی بیٹی ہے ایک موقع پر موقع مل گیا منافقین کو دینا کا الزام لگا دیا اور کہا کہ یہ کسان سب نے سنا ہوگا ایک سفر میں رسول اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ تھے جہاز کا سفر تھا واپسی پر وہ جہاں ٹھہری ہوئی تھی وہاں سے وہ حاجت کے لیے گئی اور وہاں دیر ہو گئی واپس آتے ہوئے کافلہ چلا گیا کیونکہ اٹھانے والے چار جوان آدمی تھے جو ان کے اس کو اٹھا کر اونٹ پہ رکھتے تھے جس سے وہ بیٹھتی تھی اب انہوں نے وزن محسوس نہیں کیا ہلکی پلٹی عورتیں تھیں ایسا فرماتی ہیں اب اس کو محسوس نہیں کیا اونٹ پر اس کو رکھ دیا اور آئسہ پیچھے رہ گیا اور آئسا دلرانا کہتی ہیں کہ پیچھے سے ایک صحابی آیا جب انہوں نے مٹھ کو دیکھا مجھے انہوں نے پہلے دیکھا ہوا تھا انہوں نے ان اور اس کے بعد اپنے اون کو بٹھایا اس نے فی الحال سے کوئی کلام نہیں کیا اور عائشہ اس پر سوار ہو کر اہم دوپہر کے وقت وہ لشکر میں واپس آئیں اور اس واقعے کو بنیاد بنا کر عائشہ نے ام عائشہ طلبہ پر بنا کا الزام لگا دیا عبداللہ بن عبی ان میں سب سے آگے تھا اور ان میں ابر صدیق کا ایک رشتے دار مستہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول وہ بھی شامل تھے جب اللہ نے ان کی برات کی آیات نادر کی قرآن نے بتا دیا کہ خدیس عورتیں خدیس مردوں کے لیے نیک عورتیں نیک مردوں کے لیے ایسا بالکل بری ہے تم نے استغفار کیوں نہ کہا جب تم نے اعزب باللہ کیوں نہ ایسی بات تم نے سنی اس وقت وہ بکر صدیق فرمانے لگے کہ میں اپنے اس رشتے دار کی جس کی میں محالہ انداز کرتا تھا اس کی کوئی امداد نہیں کروں گا قرآن کی آیات نادر ہو گئی کہ تم اس بات پر قسم کھاتے ہو کہ تم نیکی نہیں کرو گے تم ماف کرو اس کو جس نے ابکر کی بیٹی پر انتظام لگایا اور اس کا رشتے دار تھا اس کے لیے اس کا وہ ضرورت مند تھا صرف اس کے پیسے بن کیے مالک نے آیات نازل کر دی کہ تم میں سے مالدار لوگ اس بات پر قسم کھاتے ہیں کہ غریبوں کی یہ نہیں کرو گے یہ غریب کون تھا رضی اللہ تعالی علم اللہ نے ان کو بخش دیا لیکن اللہ نے ہمیں سبق دے دیا کہ آپس میں توڑ چھوٹی چھوٹی باتوں پر نہیں ہے یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم الگ ہو جاتے ہیں وہ باتیں جو بنیادی نہیں ہیں ایمانیات سے تعلق نہیں رکھتی ان باتوں پر ہم ایک دوسرے سے دور ہو گئے اسلامی معاشرے کو منتشر کر دیں باقی سب سے بڑا جرم ہے سب سے بڑا جرم یہ ہے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم جس سے اختلاف کر رہے ہیں اس کے اندر ہماری جو بنیاد ہے کیا وہ بنیاد پرانو سنت سے ثابت ہے یہ تو نہیں کہ ذاتیات کی بنا پر کہ اس نے مجھ کو پیسے نہیں دیے تھے یا میں نے چندا مانگا تھا چند نہیں دیا تھا یا اس نے میرا قرضہ دینا ہے اور دے نہیں رہا جو بھی آپس کی معاملات ہیں اگر ان معاملات میں ہم مسلمانوں کے اندر سفر پیدا کریں گے بلکہ لوگ یہاں تک بڑھے کہ ان باتوں میں جن نے وہ خود جھوٹے ان کی بنا پر امت مسلما کی تقسیم شروع کر دی متوا خود بنایا ذہن میں ایک بات خود بٹھائی اور اس کے بعد جو اس کو نہیں مانتا وہ کافر ہے بھائیوں محبت اللہ کی محبت کے سابے جس سے اللہ محبت کرنے کا حکم دے اللہ اپنے نبی سے محبت کرنے کا حکم دیتا ہے بس خود سے محبت کرنی ہے اللہ نے اہل ایمان سے محبت کرنے کا حکم دیا اس سے تکلیف بھی پہنچے وہ بیٹی پر بنا کا الزام بھی لگائے ہم نے سے محبت کرنی ہے کیوں یہ اہل ایمان میں سے ہے اس نے اللہ کو پہچانا ہے اس نے سب سے بڑی ذات کو پہچانا ہے اور جو شخص سب سے بڑی ذات کا ممکن ہے وہ ہمارا دشمن ہے چاہے ہمارا باپ ہو ہمارا بھائی ہو ہماری اولاد ہو وہ اخلاقیات میں کتنا اچھا چونڈا ہو اس نے اس اللہ کی لاہرمانی کی ہے تو ہماری محبت اللہ کی محبت کے تابع ہو کے ہم ایمان کا مزاق رکھیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ جس نے محبت اللہ کے لیے کی اس نے ایمان کا مزاق چکھ لیا تو محبت جب اللہ کے دل میں ہوگی پھر ہمیں یہ بھی احساس ہوگا کہ اللہ نے ہمیں یوں تو نہیں پیدا کیا یہ کہ ساری کہنا ہماری خدمت کر رہی ہے آخر کوئی مقصد ہوگا اور مقصد یقیناً ایک دن ہمیں اس کے حضور پیش ہونا ہے مالک یوم الدین وہ قیامت کے دن کا مالک ہے اور اس دن اللہ نے ہم سے ہر عمل کا حساب لینا ہے پھر اس سے خوف بھی ہوگا اس سے درد ہی پیدا ہوگا گناہ آدمی کرے گا اور اس کو یہ درد ہی ہوگا میں نے اس سے گناہ کیا اس سے کچھ پر ناراض کیا اس کی لاپرمانی کی میں نے بڑا جرم کیا خوف بھی اس سے محبت بھی اس سے اور خوف بھی ایسا نہیں کہ سانپ بھی کرائے آپ سب بھاگ گئے ایسا خوف نہیں ڈر کر بھاگنا بھی اس کی طرف ہے لوٹنا بھی اس کی طرف ہے کہ اس کے علاوہ پناہ کوئی نہیں سانپ سے بچنے کے لیے پاگل کتے کے بچنے کے لیے بہت سے راستے ہم ڈھونڈ سکتے ہیں اللہ کے خوف سے بچنے کے لیے سوائے اس کی طرف لوٹنے کے کوئی چارہ نہیں تو اس دن میں خوف بھی اس کا محبت بھی اس کی پڑوسہ اور بھی اس کا یہ ایمانیات میں سے اور جب اللہ کا یوں ڈر اس دل میں پیدا ہو جائے یہ بھروسہ یہ تبقل یہ امید یہ خوف جو دل کے عمار ہیں یہ اللہ کے ساتھ ایک تعلق کو جوڑ دے پھر دل چاہے گا جس کا کہ اس کے آگے کھڑا ہو کر اس کی تعریفیں کروں اس کے آگے یہ کلح اللہ حد اللہ و ایک صحابی رسول کہتے ہیں اللہ رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی کی شکایت کی کہ ایمان ہے ہمارا لیکن نیک بہت ہے ہم چاہتے ہیں ایمان یہ رہے لیکن الحم شریف پڑھنے کے بعد پہلے کل اللہ وحد پڑتا ہے پھر کوئی صورت پڑھتا ہے ہمیشہ یہی کرتا ہے کلو اللہ وحد اگر کافی نہیں اس کو چھوڑ دے رسول اللہ علیہ وسلم نے اس کو پوچھا کہ تم اپنے مقتدے کی بات کیوں نہیں مانتے یہ کلو اللہ وحاد پڑھنے کے بعد پھر تم اور سورج کیوں پڑھتے ہو کہ قل اللہ حاد کو کیوں نہیں چھوڑتے صحابی رسول کہنے لگے کہ کے رسول مجھے اس سورت سے محبت ہے اللہ کے رسلم مرماتی ہے کہ اس سورت سے محبت جنت میں داخل کر دے احساس یہ ہے کہ اللہ تو اس سے محبت کرتے ہیں سے محبت کرتا ہے تو یہ محبت اللہ کے لیے اور جب یہ دل کی کیفیت پیدا ہوگی پھر آدمی امان کرے گا لوگ کہتے ہیں نماز کا محبت نہیں ملتی بھائیو ہمارے دل میں وہ اللہ کی, اللہ کی صحیح پہچان نہیں ہے صحیح وہ محبت پیدا نہیں ہوئی ہم نے اللہ کی انعامات پر غور نہیں کیا اور ہم نے ان نشانیوں پر غور نہیں کیا جس سے ہمارے بڑے چلے گئے ہمارا باپ دادا پردادا جو آج ہمارے معاشرے میں موجود نہیں جس امتحان میں آگے مبتلا ہے ہم نے اس پر غور نہیں کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں کہ اگر میں قبر کے عذاب کے بارے میں جو جانتا ہوں اگر تم کو بتا دوں تم وہ باتیں جان لو تم اپنے مردے دہم کرنے بند کر دو گے ایسا کہ تم پر لاحق ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہے کہ اگر تم اس قبر کی بات کو جان لو جو میں جانتا ہوں تم رونا حوصلہ بند کر دو رونا شروع کر دو یہ کہتی ہے گلتی کیوں پیدا ہوگی جب اس دن کا حوص پیدا ہوگا پھر یہ سرداری نہیں کہ میری سرداری ہے کہ آپ نے سرداری کے لیے چلو تھوڑا سا الیکشن میں بھی حصہ لے لوں میں یہ کام بھی کر لوں غلطی ہوگی یہ نہیں کہا معصوم ہے غلطی ہوگی لیکن غلطی کے بعد فورن اور کرے گا لینا مجھ سے غلطی ہوگی اور اللہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندہ غلطی کرتا ہے اللہ وہ رجوع کرتا ہے پھر توبہ کرتا ہے اللہ خوش ہوتا ہے کہ بندے نے پہچانا کہ میں نے اس کو ایک کام سے منع کیا اور اس نے وہ کام کیا میں نے اس کو پک دیا دوبارہ وہ غلطی کرتا ہے اللہ سے پھر وہ معافی مانگتا ہے اور وہ غلطی کرتا رہتا ہے معاف کرتا ہے معافی مانگتا رہتا ہے اللہ فرماتے ہیں جب تک تو غلطی کر کے معافی مانگتا رہے گا تجھے میں معاف کرتا ہوں Allah. یہ احساس تو ہے نا کہ مجھ سے جرم ہوا اس مالک کا اور جب غلطیاں گناہ زندگی بن جائے احساس ہی نہ ہو کہ میں کیا کر رہا ہوں معافی کی طرف سوچ ہی نہ ہو اور صرف یہ ہو بس اللہ معاف کرے وہ جب معاف کرنے کا جو اصل سکھایا ہے کہ آدمی کے دن میں خوف لاحق ہو گیا اور آدمی سے اللہ کہ جھکتا ہے اور پھر جا کے نماز کرتا ہے اللہ میں مجھ سے غلطی ہوگی اللہ مجھے معاف کر دے یہ طریقہ تیار نہیں کرتا صرف زبان سے کہتا ہے دن ہو کہ اذیت پیدا نہیں ہوتی تو بھائی تو کہنے کا مطلب یہ تھا کہ دل میں اللہ کی محبت خوف توقع بھروسہ پیدا ہونے کے بعد پھر اس کو راضی کرنے کے لیے سن کی قربانی کرتا ہے اس کو راضی کرنے کے لیے پھر اس کے نام پر خیرات کرتا ہے نظر و نیاز دیتا ہے یہ سب آماز کیوں کرتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کہ وہ جہنم کے کداب سے رکا لے جنت میں داخل کر دے اور وہ راضی ہو جائے تو بس دنیا میرے مخالف ہو مجھے کسی کا کوئی ڈر نہیں ہے وہ اس کام کے لیے باپ سے ٹکراتا ہے ماں سے ٹکراتا ہے جس کو حق جانتا ہے بس یہ دیکھتا ہے کہ یہ حق ہے اللہ کی طرف سے ہاں حق دیکھنے میں لوگوں نے غلطی کی یہ بات بھی ضرور دیکھیے یہ بات مجھے افسوس کے ساتھ یہاں کہنی پڑتی ہے کہ ہمارا دین کوئی ایسا دین نہیں جو واضح نہ ہو اللہ نے وہ دین نازل کیا کربین و رشد مل اللہ فرماتا ہے ہم نے وہ کلام نازل کیا جس میں ہدایت اور گمراہی بالکل واضح ہے ہمیں فرق کر دیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے اور انہوں نے وہ سراط مستقیم بتا دیا صحابہ کو یہ سراط مستقیم ہے اور اس کے علاوہ باقی راستے فراط مستقیم نہیں ہے ہم نے اس خراط مستقیم پر چلنا ہے قرآن کو اللہ نے نور کہا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سراج منیرا کہا ہے اب اس نور کی موجودگی میں اس سراج منیرا کی موجودگی نے ہمیں اب بھی حق رہا ہو کہ حق کیا ہے تو یہ اصل میں ہم غفلت کے اور اعراض کے شکار ہیں ہم دنیا میں اس قدر غرق ہیں کہ ہم دین کو سیکھنا ہی نہیں چاہتے اس بنیادی بات کو تیرا رب کون تیرا نبی کون تیرا دین کیا اور اس کے تقاضوں کو ان کے مطالب کو ہم سیکھنا ہی نہیں چاہتے اگر ہم اس کو سیکھنے والے ہوتے تو پھر یہ ہماری کیفیت نہ ہوتی ہائیو ہمارا دین محمد رسول اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اللہ کا قرآن جبرائیل کے ذریعے محمد رسول اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور اللہ نے اپنے قرآن میں ہر بات چھوڑ کر بیان کر دی آخرت کی باتیں جنت کی باتیں جانن کی باتیں توحید کی باتیں ایمانیات کو اس طرح مالک نے بیان کیا کہ پورے قرآن میں آپ کو نماز کا طریقہ نہیں ملے گا منہ اللہ ایک سپارہ نماز کے طریقے کہہ رہے ہوتے جب نہیں نہ ہوتے اللہ نے اس پورے قرآن میں ایمانیات کو مضبوط کیا کہ یہ ایمانیات ہے یہ عقیدہ ہے اس عقیدے پر آ جاؤ اور اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی ان اصطلاحات کو نماز قائم کرو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصطلاحات پر عمل کر کے دکھایا کہ یہ نماز کا طریقہ ہے یہ روزے کا طریقہ ہے یہ حد کا طریقہ ہے پورا دین سکھا دیا اب اس دین میں کوئی اشکال نہیں وہ دین صحابہ نے سیکھا دیکھیے صحابہ رسول اللہ علیہ وسلم کے براہ راست شاگرد تھے صحابہ کے پاس کیا چیز تھی اللہ کا قرآن تھا قرآن کا مفہوم وہ سیکھنا چاہتے تھے اللہ کے نبی سے کیا پوچھا قرآن کو یاد کیا کل اللہ احد یاد کیا اللہ محمد زمی علی یہ الفاظ یاد کیے اور ان الفاظ کے معنی محفوظ یاد کیے اللہ کے نبی وسلم نے اپنی زندگی میں مدینے کے دور میں صحابہ کی تربیت کی اور یہ پورا محفوظ دین صحابہ کو بتا دیا صحابہ نے تابعین کو سکھایا تابعین نے تبا تابعین کو سکھایا یہ بہترین دور اس دور کی دنوں کو نہ دیکھیے بنونی اور بنواس کی جنگوں کو نہ ہونا جائیے صحابہ نے جو اصل کام دین کے بارے میں کیا وہ بھائی دین کا پھیلانا ہے دین کا مفہو دینا ہے اس میں کسی بادشاہ کی کوئی رکاوٹ انہیں محسوس نہیں ہوئی کوئی خوف محسوس نہیں ہوا انہوں نے جو حق تھا وہ اعلانیہ صحابہ نے تابعین کو بتایا تابعین نے تبا تابعین کو بتایا کہ صدیوں میں یہ دین پورا محفوظ ہو گیا آج کوئی شخص اس دین کو سیکھنا چاہتا ہے اس دین پر عمل کرنا چاہتا ہے احادیث اس مارکا موجود ہے اب ان احادیث کے اندر جو بات ابو وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کی قسم تم نے عیسیٰ سے مریم نازل ہوگا صحابہ کے درمیان بیان کر رہے ہیں کوئی اطراف نہیں کر رہا بات ختم ہے ہم اپنی حضرت سے قرآن کی آیت کو لے اور کہیں گے حدیث اس کے خلاف نہیں گائے یہ قرآن جس پر نازل ہوا جس نے صحابہ کی کرتی ہے چیزیں دیکھو وہ کیا کہتے ہیں وہ اللہ کے نبی کا کون بیان کرتے ہیں کہ لا کی قسم تم عیسائی سے مریم نازل ہوگا بس نازل ہوگا بات ختم ہوگی اب وہ کیسے نازل ہوگا جو تفصیلات حادثیت میں آ گئی, ہم نے مان لی اور جو موجود نہیں ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے اباب کہا آپ کے قصے میں اگر غور کیجیے اللہ نے صابے کہا کہ قصے میں اللہ نے صابے کہا کہ قصے میں اس بات پر کہ بعض لوگ کہتے ہیں وہ پانچ ہیں یا سات ہیں یہ اے نبی اس بات کو ناول جی ان سے پوچھنی ہی نہ کہ یہ کتنے تھے ان کے تعلق نہیں اس بات سے اللہ چاہتا تو اس میں صرف ذکر کر دیتا کہ وہ اس نے تھے یہ ذکر نہیں کیا اللہ نے یہ بات بیان کی کہ پانچ ہے یا سات سے اصل کس ایسے سب کو تعلق نہیں تو میں غیر متعلقہ چیز میں کیوں بحث کرتے ہو دیکھو تو یہ کہ فادق صاحب کی دعوت کیا تھی کس لیے مصیبتیں اٹھائیں کیسے اللہ نے تو مہربانی کی اس بات پہ غور کرو رات کو لڑتے ہو ہارو تاروسوں پہ ملتے رہو جنت جہنم ہے کہاں زمین پر تھی کہاں تھی ان باتوں میں جن میں اللہ نے دو ٹوک لفظوں میں بات بیان نہیں کی تم کیوں کرتے ہو یہ بیسے اس بیسے میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے بھائی صحابہ نے جس بات کو سیکھا جس بات میں انہیں بھی اسٹار پیدا ہوا اللہ نے بھی پوچھا پرانسی کی آیت نازر ہوئی کہ جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان میں دنوں نے ظلم پر شامل نہیں کیا ان کی نہیں امر ہے صاحبہ پریشان ہو گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے تو ظلم نہیں کیا انہوں نے ظلم سے ہر گنا سمجھ لیا ہر گناہ ظلم ہے ہر گناہ گنا فرمانی ہے انہوں نے ظلم سے ہر گنا سمجھ لیے پریشان ہو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کون ہے جو ظلم سے بچا ہوگا رسول اللہ علیہ وسلم نے تشریح کرتے فرمایا کہ یہاں ظلم سے مراد شرک ہے تو یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے پورا دن سیکھا اس میں کوئی کمی نہیں ہے اور पूरा نے پورا دن सिखाया کو سکھایا تابعی نے پورا دن تباہ تابئین کو سکھایا اور آئین تھے اور انہوں نے کتابوں کے اندر اس پورے دن کو محفوظ کر دیا بخاری مسلم بداوا, یہی پورا دن ان کتابوں کے اندر موجود ہے جس شخص کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا اللہ کی محبت ہوگی تو پھر چاہے گا کہ اللہ مجھے حکم کرے اور میں اس کی تاج کروں استاد کا واحد طریقہ یا قرآن ہے یا محدسنگ رحم اللہ کی بیان کر وہ احادیث اور وہ دین اور وہ قرآن کی تشریح جو انہوں نے صحابہ تعبین کے ذریعے جمع کی تھی بس وہی دین ہے اس دین پہ قبول کر لیجئے ان سارے جھگڑوں سے آپ کو نجات مل جائے گی کوئی مسئلہ درپیش ہو دیکھیے صحابہ نے کیا کہا صحابہ نے ایک بات کہہ دی قبول کر لیجیے صحابہ کو اس معاملے میں اختلاف ہے گنجائش رکھیے گی صحابہ مختلف ہوئے تو ہم بھی مختلف ہو سکتے ہیں لیکن اس اختلاف کے باوجود جماعت ایک تھی جماعت دو نہیں بنی علی اور ماویہ رضی اللہ عموم کی تلواریں نکلی دو گروہ بن گئے لیکن بھائی دین دو نہیں بنے یہ نہیں کہ وہ کہ میرا دین میں یہ آ گیا تمہارے دین میں یہ آ گیا نہیں اختلاف عثمان کے خون کے بدلے میں ہوا کہ خون کے بدلا اب لیا جائے یا نہ لیا جائے مجھ میں اشتکاف ہے یا نہیں وہ اور معاملہ تھا لیکن دین میں اختلاف پیدا نہیں ہوا اس لیے جب کسی کافر بادشاہ نے کہا کہ ماویہ میں علی پہ حملہ کرنا چاہتا ہوں تو ماویہ نے پہرام میں جواب دیا کہ اگر تو علی پر حملہ کرے گا تو علی کا اردا ہی معاویہ ہوگا یہ گنجائش نہیں کہ میں توری مخالفت علی کی مخالفت میں جا کر تمہاری حمایت کروں میں اپنا ایمان نہیں ختم کر سکتا تو بھائیو دین ہمارا محفوظ ہے جو بھی کسی کو الجن ہو صحابہ کے طبیم کے آئمہ کے اقوال کو دیکھیں اور سمجھے کہ یہ دین جو انہوں نے جمع کیا بس یہی اصل دین ہے کسی میں نجاتا تو میں ارج کر رہا تھا کہ جب اللہ پر ایمان ہوگا تو اللہ کی بندگی کرے گا بندگی سب سے پہلے دل سے کرے گا پھر وہ کالی مالی بدنی لگتا ہے یا تو اللہ وسط و بات کولی مالی بدنی بندگی اللہ کے لیے کرے گا اور اس میں لیجاتا اور جس شخص نے یہ کرنا پڑھنے کے باوجود بندگی غیر کی اس نے کرنے کے معنی نہیں سمجھے یہ بندگی کس کی اللہ کی جس نے اللہ کے بجائے کسی اور کی بندگی کی کسی اور کا خوف رکھا ایک خوف ہو سکتا ہے تراشو کو فلا آپ کے سامنے آ گیا اور کہتے ہیں پیسے نکال اس کے پاس ایک ذریعہ ہے یہ خوف پیدا ہو سکتا ہے پاگل کتا داخل ہو جائے آپ بھاگ کھڑے ہوں گے یہ خوف ایک چتری عمل ہے اس کی ممانت نہیں ہے ایسا خوف کہ اس میں قدرت نہیں کچھ کرنے کی اور آپ کہیں کہ اگر میں نے گیارہویں لے تیر کی گیارہویں نہ دی میرا بچہ بیمار ہو جائے گا اگر میں نے جاوٹ خدے کے کنڈے نہ بھرے تو میری بھینس مر جائے گی یہ وہ خوف ہے وہ تحفظ بات نہیں ہے یہ خوف صرف اللہ کے لائق تھا جو ہم نے غیر اللہ کو دے دیا بھائیو اسی کو شرک کہتے ہیں اور شرک وہ ظلم ہے جس کی موجودگی میں پھر نجات نہیں ہے شرک سے بچیے شرک سے بچ کر زندگی گزار دی تو انشاءاللہ کامیابی ہے اور شرک میں سب سے پہلے محبت کا شرک اللہ کی بجائے کسی اور کی محبت ضمے میں شامل کیجئے کسی سے محبت ہے اللہ کی محبت کے تابع رکھیے اللہ کی محبت سے آزاد محبت اگر کسی اور سے ہو گئی تو ایمان چلا گیا یہ امال بعد میں ظاہر ہوتے ہیں کہ جو پیر کے آگے جا کر سیزا کرنا ہے جو اس کی قبر قبر کی جھاڑو جسم پر پھیرنی ہے یہ بات کی بات ہے پہلے اس پیر سے محبت اور خوف پیدا ہوگا جو دل کے امال ہے اور اس محبت اور حوص کی بنا پر اس کا ایمان ختم ہو جائے گا امال بعد میں بظاہر کرے گا تو محبت اللہ کے لیے بات سے محبت بھی ہوتے اس لیے کہ اللہ نے حکم دیا ماں سے محبت بھی ہو کتنی محبت پر اللہ روکتا نہیں ہے لیکن وہ فطری محبت اللہ کی محبت پر غالب نہ ہو وہ محبت اللہ کی محبت کے تابع ہو یہ نہیں کہ چھوٹی سی بات پر لڑائی ہو گئی مسجد میں اور آپ کہیں نہیں میرا کوئی تعلق مسجد والوں سے میں جاتا ہوں کسی اور میں نہیں یہ محبت جلنا اور اٹھنا اللہ کے لیے ہے کسی نے تکلیف کو چاہیے برداشت کرے یہ تکلیفیں صحابہ کو نہیں پہنچی آپس میں اختلافات پیدا ہوئے ایک جنگ کے موقع پر ایک صحابی نے دوسرے صاحبی کے تھپڑ مار دیا مذاق میں دوسرے صحابی کو غصہ آ گیا وہ انصاری تھا مارنے والا مہاجر تھا انصاری نے جب تھپڑ کھایا تو شور مچا دیا اے انصاف تیری مدد کو پہنچو مہاجر نے جب اس کی آواز پر اس نے کہا مہاجر میری مدد کو پہنچو رسول اللہ وسلم اپنے خیرے سے نکلے کہیں گے کی کیا پکار لگا رہے ہو بنیاد اب انصار اور مہاجر نہیں ہے اب بنیاد تو اللہ پر ایمان ہے تم تم حزب اللہ میں کرو حزب اللہ والے آپس میں محبت کریں گے سب کو پکاریں گے یہ مہاجر و انصار کی تقسیم کر کے ان کو اس طرح لڑانا صحابہ اللہ نے روک اللہ کے ربی صلی نے روک دیا تو یعنی محبت اپنی کون سے ہو لیکن وہ محبت اللہ کی محبت کے تابع ہو تو محبت میں شرک اگر ہو گیا بھائی اگر اللہ کے بجائے کسی قبر والے سے یہ امید ہو گئی کہ اولاد یہ دے گا بگڑی یہ بنائے گا میری بیماری کو یہ دور کرے گا یہ چوکر اس پر پیدا ہو گیا یہ بھروسہ اس پر پیدا ہو گیا آم آدمی دل کا فیل ایمان ختم ہو گیا شرک آ گیا ایمان ختم ہو گیا اور تو اس کے بعد محبت کے شرک کے بعد آدمی یہ چاہتا ہے کہ وہ حکم کرے اور میں اس کی اطاعت کروں وہ سے محبت بھی ہے آپ پر کوئی احسان کرے آپ کو کراچی لے جائے آپ کا خرچہ برداشت کرے جہاز سے کراچی لے جائے اور آپ کو وہاں کے شہر کرائے بہترین ہوٹل میں ٹھہرائے آپ کا دل چاہے گا اب یہ کوئی مجھ مطالبہ کرے میں اس کا مطالبہ پورا کروں پر انعام کیا اس نے مہربانی کی ہے اب جا کر آپ وہاں اسے پوچھیں ہی یہ ممکن ہی نہیں جس شخص میں ذرا بھی شرم ویا ہوگی تو ضرور پوچھے گا کہ بھائی کیا خرچہ کیا ہے تمام حکم تو سو کیا چاہتے کیا ہو اس کے بس ہوا تو اس پورا بھی کرے گا جب اللہ کی مہربانی ہمارے دلوں میں بیٹھ جائے اللہ کی محبت ہمارے دلوں میں بیٹھ جائے پھر آدمی اس کے تاحت کرے گا اس کے آگے جھکے گا پھر اس کے حکم کے آگے کسی کے حکم کی پرواہ نہیں کرے گا کسی تیر کو یہ مقام نہیں دے گا کہ جو یہ کہہ دے وہ دین ہے پرانی مجید میں اللہ نے بنی اسرائیل کی شرک کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ انہوں نے اپنے علماء اور اپنے پیروں کو اللہ کی بجائے رب بنا دیا تمام مفت اس, اس بات پر متفق ہیں کہ یہاں رب مرادے سے یہ مراد ہے کہ انہوں نے اپنے علماء اور پیروں کو یہ اختیار دے دیا کہ جو یہ کہ وہ دین ہے اور جو یہ حلال کر دے وہ حلال ہے جو حرام کر دے وہ حرام ہے یہ سارے اختیار ان کے ہاتھ میں ہیں اللہ نے اس بات کو شرک قرار دیا رس سوچیے ہم وہ لوگ بھی ہمارے اندر کلمہ پڑھتے ہیں کلمہ پڑھنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ بارہ امام ہے چودہ معصوم ہے یہ امام سب کے سب معصوم ہے اب ان پر اللہ کی طرف سے وہی آتی ہے اور ہم اس کے تعداد کرتے ہیں ہم ان کی باتوں کو مانتے ہیں بس دین یہاں سے نہیں ہمیں سے غرض نہیں کہ محمد رسول اللہ نے کیا فرمایا ہم جعفری ہیں جعفر صادق نے جو کہا بس وہی ہمارا دین ہے ہم چشتی ہیں ہم نقش بندی ہیں ہم فور گردی ہیں جو انہوں نے باتیں کر دی بس وہی ہمارا دین ہے بس ہم اسی کے تابیں ہیں اسے پوچھا جائے بھائی لائٹیں بند کرنی ہیں اور اللہ کی زربیں دل سے لگ رہی ہیں کیا اللہ کے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحبہ کو سکھایا بھائی میں نے سلسلہ چشتیہ سے بیت کی ہے میں سلسلہ نقش بندیا سے بیت ہوں لہٰذا بالکل ٹھیک ہے ہمارے پیر صاحب نے تعلیم دی ہے اب اللہ کے نبی اللہ وسلم نے صاحبہ کو تعلیم دی نہیں دی اس بات سے اگر نہیں وہ سلح اطاط کے اندر اللہ کی بجائے محمد رس اللہ کی اطاعت یہ اللہ کی اطاعت ہے کیونکہ وہ نمائندے ہیں ان کے وہ اللہجب بات کو پہنچا رہے ہیں اگر کوئی شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی موجودگی میں تسلیم کرنے کے بعد سمجھ لینے کے بعد کہ واقعی اللہ کے نبی کی بات ہے اگر اس کے بعد وہ کسی پیر کو کسی ایمام کو کسی بزرگ کو یہ حیثیت دے اور تسلیم کرے کہ جو یہ کہے گا وہ دین ہے میں اس کی بات کو مانوں گا میرے لیے یہ دین نہیں ہے تو یقیناً بھائیوں وہ شخص اس شرک اکبر میں ملوث ہے جس میں آدمی کا ایمان ختم ہو جاتا ہے جب جن میں اللہ پر توکل پیدا ہوا اللہ پر بھروسہ پیدا ہوا جب بھی مصیبت آئے گی آپ بھی اللہ کو پکارے گا اللہ پھر اس مصیبت کو دور کر دے گا اللہ سے دعا کرے گا اب یہ دعا جو ہے یہ عبادت ہے اللہ سے یہ مانگنا یہ اللہ کی عبادت ہے بھائیو یہ عبادت کس لیے کہ اللہ سے مانگنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دعا عبادت یہ کسی اور سے تو ہم مانگیں گے کہ اے پیر اے امام اے فقیر میری مصیبت کو دور کر تو ہم عبادت میں اس کی شریک کر رہے ہیں ہم اس کو مانگنے میں کے بجائے اللہ کے ان سے مانگ رہے ہیں یہ ہم اس کے ساتھ شرک کریں تو بھائیو مانگنا بھی اللہ سے اور یہ ساری کیفیت دی کی کیفیات ہے آدمی کا اللہ پر جب ایمان مضبوط ہوگا بھائیو یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ کی بات اس کے سامنے ہو اور پھر وہ کسی اور کی بات کو ترجیح دے پھر وہ یہ کہے کہ مجھے میرے لیے قانون بنانے کا اختیار بجائے اللہ کے فلاں فلاں کو بھی ہے اس اسمبلی کو بھی حق ہے کہ یہ جائے اور جا کر اللہ کے قانون سے آزاد قانون شادی کرے یہ ممکن نہیں یہ جو اسمبلی بنتی ہے کچھ نہیں بنتی ہے جو آپ ووٹ ڈالتے ہیں پانچ سال کے لیے کچھ لیے ڈالتے ہیں اس لیے کہ یہ نمائندے جمع ہو کر ایک جگہ جمع ہو اور پھر وہ قانون بنائیں اسلام میں قانون بنانے کا حق کسی کو نہیں ہے اسلام میں اس بات کا حق تو ہے کہ انتظامیہ ہو جو اس اللہ کے نازل کردہ قانون پر لوگوں کو عمل کروائے عدلیہ ہوں جو فیصلے کرے کہ کس نے اس قانون کی خلاف ورزی کی ہے اور کو وہ سزا دے لیکن قانون سازی یہ صرف اللہ کا حق ہے محمد رسول اللہ کا حق بھی نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم صورت تحریر پر کر دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں بیٹھے اپنی بیوی کے کہنے پر کیا کرتے ہیں کہتے ہیں میں نے شہد پیا تھا اور شہد پینے سے शहद شہد, شہد کی مکھی میں کوئی ایسا پھول چوسا ہو جس سے میرے منہ سے بو آ رہی ہے آئندہ میں شہد نہیں پیوں گا پرانے مزید کیا یاد شامل ہو گئی کہ اے نبی لما توہر تو کیوں حرام کرتا ہے اس چیز کو صرف تعرین کی پہلی آیت ہے یا ہم نبی آمدنی کا خطاب کر کے کہ اے نبی تو کیوں حرام کرتا ہے اس کو اس کو لاہے حلال کیا سب سے کی ہی یہ جو اپنے اوپر شہد کو حرام کرنا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ میں سے ٹوک دیتا قیامت مت تک یہ آپ کو پڑیں گے اور ہمیں یہ واقعہ تفصیل میں ملتا رہے گا حاضِ مبارکہ میں کہ اس کا شان مزول یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بیوی کے پاس گئے اور اس نے اپنی محبت کی خاطر کچھ دیر بٹھانے کی خاطر کہ اللہ کے نبی وسلم ٹھہری میں شربت بنا لو شربت بنانے کے لیے اس نے کچھ وقت لیا تاکہ اللہ کے نبلی وسلم کچھ دیر قریب بیٹھے اور اس میں آپ کی دوسری دیگروں کو پتا لگا انہیں حسط پیدا ہوا اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کام سے روکنے کے لیے کہ وہاں شربت نہ پیے یہ بہانہ کیا کہ اللہ کے نبی صلی وسلم آپ کے منہ سے بوا رہی ہے آپ نے ان کے کہنے پر اس کو اپنے اوپر حرام کر لیا آپ نے کہہ دیا آئندہ میں نہیں پیوں گا کیا مت تک ہم عسائد کو کریں گے اس تفریح کو سنیں گے کہ اللہ کے نبی سلم نے اپنی دیویوں کے کہنے پر شاید حرام کیا تھا اور اللہ نے قرآن کی آیات پیدا کر دی کہ اے نبی تو کیوں اس حرام کرتا ہے سلام کے لیے حرال کیا تب تری مرداتا رادق اپنی دیویوں کی خوش ہوئی کہتا ہے تو یہ حلال اور حرام کرنا اللہ کا اختیار ہے کسی انسان کا اختیار نہیں ہم اپنے نمائندے بنا کر ہر ملک سے ہر شہر سے اور قانون خادری بنائیں اور انہیں کہیں یہ ملک میں سوٹ چلائیں یہ شراب خانے کے پرمٹ چلائیں یہ سینما ہال کو اس ملک میں ایک انڈسٹری کی حیثیت سے یہ ایک انڈسٹری ہے ایک صنعت ہے جیسے کپڑے کی انڈسٹری ہے ایسے فلم بھی انڈسٹری ہے اس کو اجازت دے اللہ کے قانون کی یوں بغاوت کرے قبروں کے تحفظ کے لیے محکمہ اوقاف بنائے بس ان کی مرضی جو یہ کہہ ہیں وہ قانون ہے تعین یہ وہ شرک ہے جو اللہ کی اطاعت میں شرک ہے میں ان کو اختیار دے کر اللہ کے حق میں جا کا ڈالا ہے تو یہ اطاعت اللہ کے سوا کسی اور کی نہیں یہ دعا پکار اللہ کے سوا کسی اور کی نہیں یہ محبت اللہ کے سوا کسی اور نہیں سے کسی اور نہیں یہ یہ پہلے ہے کیوں کہاں سے کلمہ شروع ہوتا ہے لا الہ سے نہیں کوئی بندگی کے لائف آپ کوئی ٹرن اٹھا لیجئے لا یو الہ بندگی کے لائق سائے اللہ, اللہ کے کوئی کہے نہیں تھوڑی سی بندگی یہاں اس کی کر لوں پھر اللہ کی کر لوں اللہ کو بندگی قبول نہیں تو بندگی کے معنی کو سمجھیے بندگی کے مقبول کو جانیے اس بندگی کے مقبول کو جو آپ جان لیں گے اس کو دل میں اتاریے اس کے ہمیں جھک جائیے جس نے اتنی مہربانیاں کی اور جس نے ان نعمتوں کا سوال بھی کرنا ہے یہ نہیں کہ نے مہربانیاں کر کے آزاد چھوڑ دیا پہلے زندگی کے پچاس سال ساٹھ سال بیس تیس سال گزر چکے آئندہ کتنی مہنت ہے مجھے آپ کو پتا نہیں آج بھی اگر ہم دورہ کریں ہم اللہ کے سوا کسی اور کی کی نہیں کریں گے اللہ کی محبت میں کسی اور کی محبت کو شریک نہیں کریں گے اللہ کی تاج میں کسی اور کی کو شریک نہیں کریں گے اللہ کو پکارنے میں کسی اور اور کو نہیں پکاریں گے اور اس کے عملی زندگی ہماری اس کے مطابق ہو جائے تو بھائی یہی ایمان کے بعد عمل صالح ہے اور عمل صالح کے بعد پھر اس بات کی دعوت ہے اور اس دعوت کے بعد پھر اس کی تکلیفیں ہیں تو یہ ایمان آپ کو سمجھیے ایمانیات کو جب تک آپ نہیں سمجھیں گے اس پر غور نہیں کریں گے یہ قیمت ہے دل کی جتنا آپ غور کریں گے اتنا دن اللہ کی محبت بڑھے گی جتنا آپ آخرت پر فکر کریں گے جنت کے حالات پڑھیں گے. اس میں کیا ہے آخری صورتوں میں دیکھیے کس کثرت کے ساتھ جنت کے حالات جہنم کے کی حالات کیوں بیان ہوئے اس لیے کہ ہمارے دل میں طلب پیدا ہو اور اللہ نے بیان فرمایا کہ جنت کی یہ اور یہ نعمتی ہے عمل کرنے والوں کے لیے کو ان نعمتوں کی نہیں محنت کرنی چاہیے ہم محنت کریں کہ ہمارا ایک کارخانے سے دو کارخانے بن جائے دن رات اس میں لگ جائے ہم یہ محنت کریں کہ ہمیں اب اس عہدے سے وہ اہدا مل جائے اور ہم اسی پر دن رات وقت کر دیں اور جو اصل محنتی ہیں اس سے اگر آج ہم غافل ہوں گے تو بھائیو وہ آنکھ تو کھلے گی لیکن اس وقت آنکھ کھلنے کا فائدہ نہیں ہوگا میرے اور آپ کے سامنے فشر کا میدان ہوگا میرے اور آپ کے سامنے فرشتے آ رہے ہوں گے اور اس وقت ناما اعمال ہاتھ میں دے دیا جائے گا خوش نصیبوں کو ناما امال دائیں ہاتھ سے ملے گا بد نصیبوں کو بائیں ہاتھ سے ملے گا وہ ناما اعمال دائیں ہاتھ میں لینے والے خوشی خوشی لوگوں کو دکھاتے پھریں گے کہ تو ہمارا ناما اعمال دیکھو ہم اللہ سے جا کرتے تھے اور اللہ نے ہم پرینام کیا اور بد نصیب اس ناما اعمال کو ملنے کے بعد سیکھیں گے تو کاریں گے کاش ہمیں ناما اعمال نہ ملتا کاش ہم یہ دن نہ دیکھتے آج ہمارا مال ضائع ہو گیا آج ہماری آج ہمارے کوئی کچھ کام نہ آیا اللہ کی کتنی مہربانی ہے کہ اللہ نے یہ قصے جو وہاں بد نصیب کہیں گے ہمیں اللہ نے آج سنا دیے اس لیے اس لیے جو ان قصوں پر غور کریں ان باتوں پر غور کرے اللہ نے کیوں بیان کیے کہ جنتی جنت میں ہوں گے جہنمی جہنم میں ہوں گے جنتی جہنموں سے پوچھیں گے, گے. ماتھ کا کون کر ہو وہ یہ نہیں کہا کہ نزور کے, کے ملک سے نہیں یہ باہدائرف نہیں کریں گے کیا کہیں گے ہم اللہ کی بندگی نہیں کرتے تھے ہم اللہ کو ایمان نہیں لاتے تھے ہم آخرت پر نہیں مانتے تھے ہم دنیا میں بھرے ہوئے تھے یعنی وہ بنیادی باتیں جن کو اللہ نے اپنے کلام میں ذکر کیا اللہ نے اس لیے ذکر کیا تاکہ ہمارا اس آخرت پر ایمان پختہ ہو ہم اس آخرت کو حاصل کرنے کے لیے اس جنگ کی طرف کے لیے صبح اور شام ایک کر دیں اور اس دعوت کو جان کر پھر اور لوگوں تک وہ بات کو پہنچائے اور پھر ہم اس راستے میں آنے والے جو مسائل ہیں وہ کہ دنیا ہے بیوی بچے ہیں وہ دیکھتے اس کے یہاں کوٹھی بن گئی اس کے ہاں یہ تیرے آ گئی اور میرے یہاں تو کچھ نہیں ہے اب میں اس کے, اس کے لیے ابھارے گی یہ معاشرہ ابھارے گا یہ دیکھو وہ کتنی ترقی کر گیا اور تم کتنے پیچھے گئی وہ تم نے کتنا وعدہ کر لیا اور تم کسوتے میں پھر رہے ہو یہ معاشرہ ابھارے گا اللہ کے لیے اس معاشرے کا مقابلہ کیجئے صبر کیجئے صبر سے مراد یہ نہیں کہ تھپر ہمارے صبر کرے صبر سے مراد یہاں استقامت جس دین کو آپ نے سیکھا اس کے راستے میں کوئی بھی تکلیف کیوں نہ اس کو برداشت کرے اور اپنے موقع پر پکے رہے یہ نہیں کہ تھپڑ پڑا اور آپ یہ سیکھ ہے جی بس اب دوسرے غلطی ہو گئی میں نہیں مانتا اللہ کو میں اسلام پہ چلوں گا نہیں خبر کی میں ہی یہ ہے کہ آدمی استقامت کے ساتھ اس دین کو جو دین اللہ نے حاصل کیا جو دین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھایا جس دین میں قبر پرستی کا کوئی شائبہ تک نہیں صحابہ کے دور میں کوئی قبر نہیں تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عائشہ فرماتی ہے گھر میں اس لیے دفن کیا گیا کہ آپ آخر وقت میں یہ فرما رہے تھے کہ لالت مجھ پر جنہوں نے اپنے امبیا کی قبروں کو سیدھا کہاں بنا لیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر باہر ہوتی اگر یہ خوف نہ ہوتا کہ لوگ اس کو گاہ بنا لیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کمرے کے اندر دہن کیا جو آپ کا حجرہ تھا اس میں عائشہ رہا کرتی تھی تاکہ آپ کی قبر باہر نہ ہو اور کوئی شکت دروازہ باہر رہ نہ جائے کتنی احتیاط کی اور صحابہ کرام نے جب بھی مسجد النبی میں توسیع ہونے لگی تو کہا اس کو صرف پڑھاؤ اس قبر کو مسئلہ میں شامل نہ کرو تو ترکی حکومت جنہوں نے شامل کر لیا اس سے قبل اہل توحید کی جب تک حکومت رہی ہے انہوں نے مسجد کو اس طرف پڑھایا اس طرف نہیں پڑھایا تو یہ قبر پرستی کا اس زمانے میں کوئی گنجائش نہیں تھی یہ جو شرکیہ نظریات آج لوگوں میں پھیلے ہوئے ہیں یہ علی مدد ادرکنی رسول اللہ رسول وسلم کو نور المین نور اللہ کہنا اور ان کے ساتھ جوڑ پیدا کرو ان سے توڑنا پیدا کرو یہ ہمارے بھائی ہیں یہ نظریات صحابہ کے اندر موجود نہیں تھے بھائی کے وہاں موجود نہیں تھے کبھی اسلام نہیں بن سکتے اسلام کا ماڈل نیا نہیں آ سکتا اس پنکھے کا ماڈل نیا آ جائے گا ایسی کو آپ ادا کر لیں گے لیکن دین وہ پرانا رہے گا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بتایا تھا بس اس دین پر قائم ہو جائیے اس میں میری بھی نجات ہے اس میں آپ کی بھی نجات ہے اللہ اس کے سننے حق بات پر مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ ہمیں استقامت دے اللہ قدر کے عزاب سے محفوظ رکھے جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے تو और जो